بہت امپورٹنٹ مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے آج کے اعتبار سے جو مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے اس میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی مکمن کسی مکمن کو قتل کر دے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ جان بوجھ کر قتل کرے اور یا وہ خطا کے ساتھ قتل کرے ان دو ٹرمز کو آپ سمجھ لیں قتل خطا جو انسان کا ارادہ نہیں لیکن قتل ہو گیا جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں ہو جاتا ہے ارادہ تو نہیں ہوتا کسی کو کچلنے کا اس کو ہم کہتے ہیں قتل خطا جان بوجھ کر قتل نہیں کیا غلطی سے ہو گیا یا قتال کے دوران کبھی فرینڈلی فائرنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان مر جائیں جیسے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جاوت بن عبد اللہ ربی اللہ تعالیٰ نو کے جو والد تھے وہ مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا ایسی بگدڑ بچی غزوہ عہد میں کہ وہ بےچارے چیختے رہے میں مسلمان ہوں لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسی بگدڑ بچی کہ مسلمانوں کے ہاتھ وہ قتل ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا اس کی کیا سزا ہوگی اور دوسرا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا قتل عمد جس کو کہتے جان بوجھ کر قتل تو اس کی سزا کیا ہے تو یہ اس رکو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس کے مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا اب جو قتل خطا ہے اس صورت میں کیا کرنا ہے کیا کفارہ ادا کرنا ہے تو اس میں دو چیزیں آپ سمجھ لیں شروع میں دو ٹرمنالوجیز وہ ہے نمبر ایک قصاص اور نمبر دو ہے دیت ایچ یقون بہا ہم اپنی اردو لینگویج میں اس کو کہتے ہیں قصاص تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یہ ہوتا ہے قصاص اور دیت یا خون بہا یہ ہوتا ہے کہ جو قاتل ہے اس کو اگر قتل نہیں کیا جاتا مقتول کے بدلے وہ رسا معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اکویلنٹ اس سے دیت وسول کر لیں گے وہ سو اونٹ ہے وہ آگے آئے گا میں اس کو ڈٹیل کے ساتھ رہا بیان کر دوں گا یہ تو ہے حقوق العباد کے حوالے سے اور ایک حق اللہ نے اپنا بھی رکھا ہے قتل کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرتا ہے اور جو غلام نہ آزاد کر سکتا ہو یا غلام نہ پائے جس طرح آج کل تو ساٹھ روزے مسلسل وہ رکھے گا پیدر پیس ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ گیا پھر زیرو سے گنتی سٹارٹ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اگر وہ جو درمیان میں روزہ کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹے یا کسی اور عذر کی وجہ سے تو پھر ساٹھ روزے نہیں رکھنے اسے مثلاً اس ساٹھ روزے رکھنے کے دوران دس دلی کا دن آ جاتا ہے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقر الحدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا عید الفطر کا دن یکم شوال اور عید البہا کا دن بڑی عید کا دن دس دلیجا تو اگر دس دلیجا بیچ میں آ گیا تو اب وہاں الادا سے حکم موجود ہے تو دس دلیجا کا روزہ پھر چھوڑنا ہوگا اس کی وجہ سے گنتی جی اسے اسٹارٹ نہیں ہوگی یا بندہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر زیرو سے گنتی نہیں سٹارٹ ہوگی اگر وہ روزے ہو چکے ہیں اس کے بعد آگے کنٹینیوس گنتی سٹارٹ ہوگی وما کانک من أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خفا کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مکمن کو قتل کرے ہاں مگر غلطی کے طور پر دیکھ لے پہلے ہی کتنی بات سٹیٹ بار برڈ آئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مومن مومن کو قتل کرے نہیں نیور ہو ہی نہیں سکتا اور آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے <تصفح> صرف لسانیت کی بنیاد کے اوپر ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر کتنے قتل ہو رہے ہیں کراچی کے اندر صوبائیت کے نام کے اوپر برادریزم کے نام کے اوپر اور کلوانے کو سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ بھائیو اگر اسلام سے ہم نے صرف چند ایک ٹریڈیشن لینی ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دے دی یا نکاح کا معاملہ آیا تو مولوی صاحب کو بلا کر دو بول جو ہے وہ سنوا لیے یا مر گیا تو چار تنویریں پڑھ لی اور اس کو کفن دے کے دفنا دیا اگر یہ چیزیں ہم نے اسلام سے لینی ہے تو یہ چیزیں تو ساروں نے اپنے اپنے مذاہب سے لی ہوئی ہیں ہندو بھی ساری چیزیں پریکٹس کرتے ہیں کرسچن بھی کرتے ہیں جس بھی کرتے ہیں بدھسٹ بھی کرتے اور اگر اسلام نام ہے گیٹ اپ کا داڑھی رکھ لی سر پہ پگڑی رکھ لی شلوار ٹکڑوں سے اوپر کر لی اس طرح کے ٹریڈیشن باقی ادھیان بھی فالو کر رہے ہیں جھوٹے سکھ دیکھ لیں آپ دنیا کی کتنی فوجوں کے اندر سکھ موجود ہے امیرکا کے اندر بھی انہوں نے اجازت لیے کورٹ سے کیس میں ان کیا انڈیا کے اندر بھی کہ وہ فوج میں ہوتے لیکن یہ یاد رکھیں کہ سکھ کی پگڑی اور ہماری پگڑی میں بہت فرق ہے اور وہ یہ فرق ہے شملے کا وہ شملہ نہیں چھوڑتے ہیں اور المصدر حاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے سیدنا صاحب بھی نبی بکاس علی اللہ تعالیٰ نے بغیر شملے کے سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھولی اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو سفید پگڑی پہنائی اور ساتھ چار انگل کے برابر شملہ چھوڑا جیسے کہ میں نے چھوڑا ہوا ہے چار انگل کم از کم اس اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سات اس طرح بانا کرو خوبصورت لگتی ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی جس کے دو شملے تھے دو شانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہوئے تھے ادھر اور ادھر کالے رنگ کی پگڑی لیکن سکھ جو پگڑی باندھتے ہیں ہماری پگڑی میں یہ فرق ہے تو ذرا تھوڑی سی ردیملنس ہے وہ چیز نہیں ورنہ تو وہ گنگا میں رہتے ہیں اور ہم گمزم کو متبرک سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ زمزم کا تبرک ہونا ختم ہو جائے گا اور وہ جا کے اپنی دیویوں کے آگے جھکتے ہیں اور ہم ایک پتھر حضرت بد کو بوسا دیتے ہیں تو خالی اس طرح کی ریزیملنس ہو جانے سے کوئی بت پرستی یہ چیزیں نہیں آ جائیں گی اس میں فنیٹک رویہ نہیں ہونا چاہیے توحید اتنی ہونی چاہیے جتنی بیان کی گئی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے اللہ فتع مگر غلطی کے ساتھ قطلہ مکمن قطع اب جو کوئی بھی قتل کرے گا کسی مکمن کو غلطی کے ساتھ کیا ہوگا پھر ف تحریر مکمن تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا ایک غلام آزاد کرے گا غلامی کے سسٹم کو ڈسکریج کرنے کے لیے اکثر جگہوں پر یہ سزا رکھی گئی کہ ایک غلام آزاد کرے گا یہ تو اللہ کا جو حق ہے اس بندے پر توبہ کے لیے خالی توبہ استغفار کہنے سے توبہ نہیں ہوگی یاد رکھیں زبانی توبہ سے نہیں جن گناہوں کے اوپر شریعت نے حدود رکھی ہیں وہ جب تک حدود کو پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس گناہ کی توبہ نہیں ہوگی ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ مختلف ہے اب کسی نے غلطی سے قتل کر دیا تو وہ خالی استغفار کی تسبیح پھیر لے اور کہے جی میری توبہ ہوگی اس طرح نہیں ہوگی جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق توبہ ہوگی تو پہلے تو حقوق اللہ پورا کرے گا کہ اے غلام کو آزاد کرے دوسری چیز وہ اور پھر وہ دیت دے گا مسلم الا اہلی خون بہا دے گا مقتول کے گھر والوں کو اللہ یت ہاں اگر وہ خود ہی معاف کر دیں گھر والے پھر معاملہ ڈفرینٹ ہے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم اس سے دیت نہیں لیتے جیسے ہمارے ملک میں بھی کئی بار ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوتی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے قتل خطا ہو جاتا ہے وہ پیچھے والے بھی معاف کر دیتے ہیں یار غریب آدمی ہے ٹرک ڈرائیور ہے اس بیچارے کے پاس پیسے ہی نہیں کہاں سے دے کر معاف تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت دے دی کہ جو برساں ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں دیت کیا ہوگی دیت ہے مسلمان کی دیت وہ سن نبی داود کے اندر اور سنم نسائی کے اندر صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے بدلے جو دیت ہے اس کے لیے ریفرنس کے طور پہ جو چیز رکھی وہ سو اونٹ رکھے اور اس حدیث میں موجود ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو اونٹ کے اکویلٹ دینار اور درم بھی وصول کر لیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی اونٹ کی قیمت اوپر نیچے ہوتی تھی تو اس اعتبار سے اس کی قیمت کو بھی ایڈجسٹ کر لیا کرتے تھے کبھی سونا مہنگا ہو جاتا ہے کبھی سستا ہو جاتا ہے اس وقت بھی یہ معاملہ تھا لیکن ریفرنس سو اونٹ ہی رہیں اچھا یا سو اونٹ یا دو سو گائے گائے کی جگہ بھینس بھی ہو سکتی ہے موسی کا ایک ویلنٹ ہے کیونکہ ارب کا جانور گائے ہے ہمارے سب کانٹینٹ میں وہی بھینس ہوتی ہے دو سو گائے بھی دیے تو ہو سکتی ہے یا پھر دو ہزار بکریاں یہ دیے تو اب یہ اندازہ لگائی دی دیت کتنی زیادہ ہے سو اونٹ کا مطلب کیا ہے ایوریج بھی جو اونٹ ہے نا جی وہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کا تو ہوتا سستے سے سستا بھی وہ کر لینا کو مریل قسم کا بھی اونٹ تو ایک لاکھ کا تو لازمی ہوگا آج کل تو ایک لاکھ کو ذرا سو سے دے ایک کروڑ روپیہ کم از کم دیت بنتی ہے کم از کم ایک کروڑ روپیہ لیکن جی قتل اختاج ہوگی کتنی بڑی دیت ہے ایک کروڑ روپیہ کم از کم ہے یہ بڑی گسیٹ گساٹ کے ورنہ ایک لاکھ روپے کا اونٹ نہیں آتا اللہ کی راہ میں جو اونٹ دیا جائے گا مریل تو نہیں ہوگا نا ڈیڑھ سے دو کروڑ روپئے تک بھی بات جا سکتی ہے لیکن اس کے اندر اگر جو مقتول کے براساں ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک کروڑ روپیہ نہیں لیتے یہ پچاس لاکھ ہی ہمیں دے دے یا دس لاکھ دے دے یا پانچ لاکھ دے دے وہ اعلیٰ معاملہ ہے وہ شکر ہے کہ اللہ اپنا اجازت دے دی ہوئی ہے کہ مقتول اور معاف بھی کر سکتے ہیں زیرو کہ ٹھیک ہے اللہ کے لیے معاف کیا وہ اللہ کے حضور ان کا ثواب پھر پکا ہو گیا تو یہ دیت والا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ دیت کتنی دینی ہے ف عمقان ادب بل بہ مک من ف تحریر <مُؤْمِنًا> پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو دشمن ہے تمہاری لیکن مقتول خود مومن ہو تو آزاد کرے ایک مسلمان غلام یعنی اگر قتل وہ بنا ہوا ہے جو آپ کی دشمن قوم سے ہے لیکن وہ بیچارا خود مسلمان تھا اور ادھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں قتل ہو گیا تو پھر صرف غلام ہی آزاد کرنا ہے اس کے گھر والوں کو پیسے نہیں دینے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دشمن قوم سے ہے وہ رسا پیچھے کافر ہوں گے وہ پھر پیسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے یہ اس کی حکمت ہے کہ اگر وہ قبیلہ کافر ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس حقوق اللہ ہی پورا کرنا ہے حکوق بعد والا معاملہ اللہ نے اس میں ایکزیمپٹ کر دیا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے نا جی ایکزیپٹ کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت بھی میں نے آپ کو بتا دی کیا وہ امکان بئی نم و بئی ہاں اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اب اس صورت میں تم نے خون بہا بھی دینا ہے اور غلام کو بھی آزاد کرنا ہے یہ بالکل نیچرل تعلیمات یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے الحمدللہ اگر قوم ایسی ہے جس کا تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے مسلمت اللہی تو قاتل کا بہا دے ان کے گھر والوں کو خون بہا و تحریر رقبت مکمنہ اور آزاد کرے ایک مؤمن کو فملم یجد اور جو کوئی نہ پائے کیا نہ پائے غلام فسیام و شہرئین تو وہ پے در پے مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے یہ وہ بات جو میں شروع میں بتا چکا تھا اللہ یہ ہے اس کی توبہ کا طریقہ اللہ کی طرف سے یہ آج بات سمجھ جائیں آپ یہ باتیں عموماً بیان نہیں ہوتی ہمارے تو ممبروں سے جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے مسائل بیان ہوتے ہیں یہ چیزیں جو اس وقت ضرورت ہے بتانے کی اور ہمیشہ سے ضرورت ہے کہ ہر توبہ ہر گناہ کے لیے توبہ کا طریقہ مختلف ہوگا اپنی مرضی سے توبہ نہیں ہوگی کہ ایک بندہ جب وہ قتل و غارت کر کے جناب خانقاہ پہ جا کے تو وہاں پہ اتکاب بیٹھ کے تو معاف کروا کے آ جائے اس طرح نہیں ہوگا لوگ یہاں ہی سمجھتے اللہ تعالی بڑا عبر رحیم ہے بالکل ہے عبر رحیم لیکن جو اللہ نے اپنے رولس بنائے ہیں ان رولس کو فالو کریں گے تب ان گناہوں کی توبہ قبول ہوگی دنیا کے اندر بھی ہر جرم کی سزا مختلف ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سزا بھگتے بغیر آپ کو معاف کر دیا جائے مثال کے طور پر یہ ٹریفک کے جو قوانین ہے کسی نے ریڈ سگنل توڑا ہے اس کی سزا الگ سے ہوتی ہے اوور اسپیڈ کرنے والے کی الگ سے ہوتی ہے اسی طریقے سے رانگ ٹریک کے اوپر چلنے والے کی الگ سے ہوتی ہے وہ جرمانے دیں گے تو تب معافی ہوتی ہے اللہ مبارک بالا کہ جتنے قوانین ہیں وہ ان تمام کو فلفل کریں گے تو تب اس گناہ کی توبہ ہوگی یہ بات سمجھ رہے ہیں کی توبہ کا بالکل طریقہ ڈفرنٹ ہوگا خالی استفوار کرنے سے نہیں ہوگا باقی جو معاملات آئیں گے وہ ان شاء توبہ کے اندر جو کمپلیشن سورہ المائدہ کے اندر آجے جائے گی پھر چور کی سزا بھی بکان اللہ علی من حکیمہ اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے یعنی یہ اللہ تعالی کے ڈیوائن رولز ہیں اللہ تعالی کے علم میں بھی ہر چیز ہے وہ ہماری انسٹنگ کو سمجھتا ہے کہ انسان کے بھلے کے لیے کون سا قانون بہتر ہے اس اللہ کے قانون کو آپ کوئی نہیں بدل سکتا کہ یہ جی ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے ہو جائے صدر پاکستان کا صدر پاکستان کا باپ بھی مقتول کے برا کے معاملے میں قاتل کو معاف نہیں کر سکتا یہاں کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے قتل کے بدلے قتل اور صدر پاکستان معاف کر دیتا ہے ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا کہ اللہ کے قوانین کو چینج کر دیے جائے ایسے نہیں سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں ادھر ٹھیک ہے جہاں بہت خرابیاں موجود ہیں اس معاملے میں وہ بالکل بہت اسٹرکٹ کچھ سال پہلے کی بات ہے وہاں پر ایک شہزادے سے قتل ہو گیا تھا انہوں نے اتنا خون بہر کیا کروڑوں میں مقتول کے وفاگ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں پیسے لے لے اس کے بدلے آپ کا یہ لڑکا قتل ہوگا تب ہمیں سکون ملے گا نہیں معاف کیا انہوں نے آخری وقت تک اس کے چہرے کے اوپر کالا گلاب بھی دیا گیا اوپنلی وہاں پہ ہوتا ہے یہ سارا معاملہ ایران کے اندر بھی ایک عرب ہے سعودی عرب اور دوسرا ایران اوپنلی وہاں پر جلال آیا جب وہ گردن اتارنے لگانا اس وقت اس نے کہا جی میں نے معاف کیا مکتول کے کی جی معاف کیا اس نے بدلہ بھی لے لیا اس وقت تک جو اس کی اپنی حالت یا اس کے گھر والوں کی ہو چکی تھی وہ کہتا جی کہ مجھے سکون مل گیا بس اتنا اس کو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں صدر پاکستان ہو یا کسی بھی ملک کا صدر ہو کبھی بھی اللہ کے قانون کو چینج نہیں کر سکتا صوبہ سوبا اب آ جناب گاڑے فتو جو جان بوجھ کر قتل کرے جو آج کل مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے وہ میت المکم متا جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر جہن مخالی ہا اس کا بدلہ تو ہے پھر دوزت ہمیشہ اس میں رہے گا غزی اللہ علیہ ولا اور اللہ کا غضب ہے اس پر اور لانت ہے اللہ کی لانت کا کیا مطلب اللہ کی رحمت سے دور وہ آزادیم اور اللہ نے سجا کے رکھا ہے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا سنائے ہمارے حکمرانوں کو جا کے ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو یہ آیت سنائیں بھائیو یہ ہماری ذمہ داری ہے جو لوگ اخبار کے کالم نویس ہیں اخبار میں یہ آیت دیں کہ کتنا بڑا جرم ہے نہ داڑیاں نہ پگڑیاں یہاں تو کتنی دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا کام ہی مسلمانوں کی تخلیق کر رہا ہے شیعہ کافر شیعہ کافر مار دو فلانا کافر فلانا کافر اس کو مار دو ٹائلٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے شیعہ کافر اعلیٰ یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں چین یا آئین ہا یا قرآن کے روپے تحجیے وہاں لکھا شیتان بھی نہیں لکھ سکتے ٹوائلٹ کے اندر شیطان بھی قرآن باغ کے اندر موجود ہے تو اس طرح کی جو جماعتیں اٹھی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہی ہیں ٹھیک ہے کسی اہل قبلہ کو اہل کلمہ کو طویل کی غلطی لگ گئی ہے پازیٹیولی اس کو اڈریس کریں یہ کام ہے مسلمانوں کا کرنے والا صحابہ اکرام علیم رضوان نے کیا خوارج کو قطع کرنا شروع کر دیا سعیدن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوارج کو کہا تھا کہ تم چپ کر کے اپنے گاؤں میں بیٹھے رہو کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو ٹھیک ہے تم مجھے کافر کہتے ہو میں تمہیں ابھی تکویف نہیں کرتا نہ تم پر کوئی ایسا معاملہ کرتا وہ تو جب ان خبیصوں نے صحابہ اکرام کا قتل عام شروع کیا تو اس کے ریوینج میں سعیدن علی نے ان کو قتل کیا ورنہ تو سعیدن علی نے خوارج کے اوپر بھی کفر والا معاملہ نہیں کیا سعیدن عثمان کے قاترین مسلمان تھے تاویل کی غلطی لگی ہوئی تھی مد نبی میں وہ نمازیں پڑھا رہے تھے صحیح بخاری پہلی جلد اٹھا کے دیکھ لیں لوگ آگے پوچھ لیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ امام بخاری نے ایڈین بنائی ہے باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے باغیوں نے مسے نبی پر قبضہ کر لیا نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں ہم نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لیں فرمایا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی کا بوال پر ہوگا برائی میں ساتھ نہ دینا مسلمانوں کی جمیت سیدنا عثمان نے ٹوٹنے نہیں دی یہاں ایک مکبے فکر کے اندر چھوٹے چھوٹے اطلاعات کے اوپر ڈیڑھ ڈیڑھ گینڈ کی مشین تھا پھر اصلے کے بلبوتے پہ ایک دوسرے کی مچھینتے ظلم کی انتہا ہے مسلمان کا اہل قبلہ اہل کلمہ کے لیے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے اگر واقعی آپ کو کسی سے ہمدردی ہے تو اس کو پیار کے ساتھ سمجھائے بجائے یہ کہ مار دو اس کو یہ کوئی ہمدردی نہیں اور شریعت نے بالکل کوئی اختیار نہیں دیا کہ کوشش قانون اپنے ہاتھ میں لے لے میرے سگے بھائی کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور ادالتے مجھے انصاف نہ دیں مجھے تب بھی تیار نہیں کہ میں اس کو قتل کروں اللہ اللہ پر معاملہ وہ قیامت کے دن پہ ہمارا ایمان نہیں ہے ہٹلر نے ساٹھ لاکھ کو قتل کیا ہے دنیا کی کون سی عدالت ساٹھ لاکھ دفعہ پھانسی دے سکتی ہے ہٹلر کو نہیں دے سکتی اللہ دے سکتا ہے کہ ساٹھ لاکھ دفعہ اس کو پھانسی کڑائے اور پھر زندہ کرے سزا اللہ دے سکتا ہے تو آفرت کے دن پر اگر ایمان ہے تو اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا جائے جو کوئی جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کرے گا اس کی جزا پھر جہنم ہے ہمیشہ اس میں رہے گا اللہ کے غزم میں گرفتار اللہ کی رحمت سے دور لانت کے اندر اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے بولے آب تعلیٰ یہاں میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی جزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ کفر کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے یا شرک کی صورت میں مومن کا مومن کو قتل کرنا کفر اور شرک رہے ہے پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اس کی جزا ہمیشہ کی دوزخ ہے تو اس پر محدثین رحم اللہ نے کامنٹ کیے ہیں کہ اس سے مراد وہ قاتل ہے جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کے کر لے اور جو اللہ کی شریعت کے حرام کردہ کو حلال سمجھ لے وہ کافر ہی ہو جائے گا جو کہتا ہے زنا کرنا حلال ہے تو زنا نہ کرے وہ اس سے پہلے کافر ہو جائے گا اور جو بندہ زنا کرتا ہے لیکن اس کو سمجھتا حرام ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا تو یہاں پر پرٹیکولر مراد وہ ہے کہ جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے کرے اور بدقسمتی کے ساتھ آج کل یہی ہو رہا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الفتن چیپٹر میں جو میں سمجھتا ہوں میں نے اس حدیث سے جو آج مطلب سمجھا ہے میں نے کہیں پڑھا ہوا نہیں پایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ الحمدللہ بالکل اس حدیث کے مطابق ہے صحیح مسلم کتاب الفتن میں ہے کہ قرب قیامت کے اندر انسان صبح مؤمن ہوگا شام کے وقت کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا اس طرح اتنے ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے صبح تک ایک مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو حرام سمجھ رہا تھا پھر کسی زر خرید مولوی نے اس کی برین واشنگ کی امریکہ یا انڈیا کے ایجنسیز کے کرنے پر مولوی خریدے ہوئے یہاں کتنے ایجنڈر آ کے پکڑے گئے ہیں اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں پہنی ہیں خطرے بھی نہیں ہوئے بھی ان کے ہندو ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ مومن کرتے ہیں لیکن ایسا بھی ہے کہ پیسے کی خاطر مسلمان کا بتنا تو ہے مال تو ہمارے مسلمان بھی بک جاتے ہیں اور پھر وہ برین واشنگ شروع کرتے ہیں ایک مسلمان کی علاقہ غیر دیکھ ایک نوجوان اٹھتا ہے بے اس کی برین واشنگ شروع کرتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان فوج میں حملہ کر دو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے پاکستان آرڈیننس فیکٹری وا کیٹ کے گیٹ پہ حملہ کرو عوام الناس کو وہاں قتل کرو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے وہ جا کے خود کا شملہ کر دیتا ہے وہاں پہ پکا کافر ہمیشہ کے لیے دو رکھ میں جائے گا کیوں جس نے کسی مومن کے قتل کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیا وہ پکا کافر تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کل حدیث ان پر فٹ ہوتی ہے جو لوگ صبح تک تو مسلمان کے اور ایسی ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں پر اہل قبلہ پر خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پکے کافر ہو صبح مومن شام کو کافر ہو گئے شام کو مومن تھے رات کو برین واشنگ کی صبح تک کافر اور ایسے لوگ مجھے آ کر ملے ہیں جنہوں نے اپنی پوری پوری رداعت سنائی ہے کس طریقے سے مولویوں نے ان کی برین واشنگ کی وہ باہر کے علاقہ غیر سے اسلام آباد میں آگے چھپے ہوئے ان کو سمجھ آ گئی تو میں اس کلامی باتیں نہیں کر رہا پریکٹیکلی ایسے ہو رہے ہیں صبح مومن شام کو کافر شام کو مومن صبح کافر اب یہاں حدیث بھی سن لیجئے سنن نسائی اور جامعہ ترمزی کی حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک ایک مکمن کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ کر دے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو برباد کر دے کوئی یہ اتنا بڑا اللہ کے حضور گناہ نہیں ہے جتنا ایک من کا قتل کرنا اور جامعہ ترم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ قیامت والے دن جو مقتول ہوگا وہ قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جس کو اس نے قتل کیا ہوگا وہ شخص اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ کے حضور پیش کرے گا اور اللہ کے اتنے قریب ہوگا کہ عرش تک پہنچ جائے گا عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ میرا قاتل تھا دنیا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا اسی حالت میں اس نے اپنے قاتل کا جو ہے نا ماتھا یہ پیشانی کے بالوں سے جیسے مجرم کو پکڑا ہوتا ہے نا اس کے خود بھی جسم سے خون نکل رہا ہوگا اور اللہ کے حضور اس کو پیش کرے گا یا اللہ مجھے انصاف چاہیے اور یہ بھی صحیح دیشوں میں ملتا ہے سنبی دعود کے کی اندر کیا مت والے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہوگا کہ کسی کو قتل کیا ہوگا وہ بھی اپنے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوگا فائیو بہت سینسٹیو ایشو کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے دل خون کے آنسور ہوتا ہے مہاجر پٹھانوں کو مار رہے ہیں پٹھان مہاجروں کو مار رہے ہیں پنجابی ان کو مار رہے ہیں یہ پنجابیوں کو مار رہے ہیں اور آپ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہماری میڈیا میں خبریں نہیں آنے دے رہے ہیں خانہ جنگی کی صورت حال بلوچستان کے اندر مچی ہوئی ہے بالکل بنگلہ دیش والا معاملہ ہوا ہوا ہے جو بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کے بھی معاملات خراب ہیں لیکن یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے وہاں کی جو علماء ہیں ان کو وہ تمام علماء ڈرائیو ہوتے ہیں باقی ہمارے پنجاب کے اور سرحد کے رہنے والے خیبر پختونخوا کے علماء ان کے اوپر جو ہے وہ ہولڈ رکھتے ہیں ان لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے ان لوگوں کو انوالو کر کے اس معاملے کو پازیٹیولی اڈریس کرنا چاہیے بجائے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے تو یہ ساری چیزیں علماء ان کو بتائیں گے اہل علم بتائیں گے تو تب ان کو باتیں سمجھ آئیں گی تو اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو اس کی جزا ہے دوزخ اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا اگر جائز سمجھ کے کرے گا یا پھر علماء کی دوسری طرف رائے یہ ہے کہ خال سیاہ سے مراد یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے رہے گا کہ گویا وہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ بھی مراد ہے لیکن یہ میرے نزدیک کمزور رائے ہے اصل رائے یہ ہے کہ جس نے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا وہ کافر ہو گیا اور اس کی جداگر ہمیشہ کے لیے دو زرے لیکن اگر کوئی توبہ کر لے تو سورت الفرقان کا آخری رکو کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے توبہ اگر کوئی کر لے سچے دل کے ساتھ پھر اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بنی اسرائیل میں شخص تھا جس نے نائنٹی نائن قتل کیے تھے ایک عالم کے پاس گیا کہ تو توبہ قبول ہی نہیں ہونی جس مولوی اپنے ہاتھ میں شریعت ہی نہیں ہونی اس کو ہدایت ملنی نہیں ہے یہ تو ہائی مردود ہے یہ تو ہائی بدتی ہے, یہ تو مشرق ہے, یہ رسول ہے. ہمیں کس نے اختیار دیا کہ کسی کے بارے میں ڈیوائن ڈیسیزن لے لے اس نے کہا تیری تو ہونی ہی نہیں توبہ قبول اس نے کہا کہ میری نہیں ہونی ہے تو تجھے مار کے تو میں اپنی سینچری پوری کروں اس نے سو قتل پورے کیے اس کے بعد کسی اللہ والے کے پاس گیا جو صحیح عالم تھا ربانی عالم تھا علم, تھا علم والا عالم تھا جذباتی نہیں تھا اس نے کہا ہاں تیری توبہ ضرور قبول ہوگی اپنی جو برائیاں ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر اور فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ادھر چلایا تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا ان سے جا کے دعا کروا یہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسی کو تو صحیح وسیلہ شخصی کہتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو جمعے کی اذان کے بعد یا نماز کے بعد صحابہ اکرام علی مردوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے بارش شروع ہو جاتی تھی یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا اللہ عباس بن عبد المطلب کو صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چٹر کو لے کے آئے ہیں وہ دعا فرماتے بارے شروع ہو جاتی تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی کسی نیک آدمی سے دعا کروانا فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں نیک لوگ موجود ہیں ان سے دعا کرواؤ وہ شخص اس بستی کی طرف چل پڑا اب اللہ کرنا کیا ہوا اس کو موت آ گئی راستے میں عذاب کے فرشتے آئے کہ اس کو دو میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ بھی اس بستی تک پہنچا نہیں تھا رحمت کے فرشتے آئے کہ نہیں اس نے اچھی نیت کے ساتھ سفر تو شروع کیا تھا اگر اس کو موت آ گئی تو ہم اس کو اب نیکی کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے جنت میں لے کے جائیں گے تو رحمت کے فرشتے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے اللہ کے حضور معاملہ پیش ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب تم فاصلے کو ناپو اگر تو وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ اور اگر وہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اسے دو میں لے جاؤ وقت ابا نبص الرحمٰ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو ہی لازم کیا ہوا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر سے قریب اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ گیا زمین وہاں سے سکڑ گئی اور ایک ہاتھ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں بس کی بستی کے زیادہ قریب ہو گیا ایز کمپیئر ٹو اپنے گھر کے رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے فرشتوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا معاملہ ہوا یہ اللہ تعالی کا فضل ہے وقت اب اعلی نفسی اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا میں ہر حال میں رحم ہی فرماؤں گا کوئی خال رنگ اللہ کی نیت سے اللہ کو رضا کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکل پڑے اللہ کی رحمت اس کو آگے بڑھ کر سامتی ہے بخاری اور مسلم کی متفع عزیز ہے جو کوئی شخص میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف دس قدم بڑھاتا جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں دس ہاتھ بڑھتا ہوں جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا تو یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو ہر وقت ڈھانپنے کے لیے تیار ہے لیکن مسئلہ ہے یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی خرابی موجود ہے ہمارے اندر وہ کنوکشن والا ایمان نہیں ہے وہ جذبہ موجود نہیں ہے اگلی آیت آیت نمبر چورانوے یا سبیل اللہ اے ایمان والو جب تم کبھی اللہ کی راہ میں سفر کے لیے نکلو فتب تو خوب تحقیق کر لیا کرو ولا تقولو لمن القا علیہ کو مسلام لتا مک مینا اللہ کو مسلام اور مت کہو کسی بھی ایسے شخص کو جو تمہیں ملے اور وہ کہے تم پر سلام ہے اور تم اس کو کہو کہ تم مومن نہیں ہو یہ خاص کانٹیکٹ ہے جو جامعہ تر کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ کتاب التفسیر چیپٹر میں اسی ایپ کی تفسیر میں حدیث موجود ہے کچھ صحابہ کرام سفر پر نکلے راستے میں ایک بکریوں کا چرواہا ملا اس نے ان کو سلام کر دیا صحابہ کرام نے یہ گمان کیا کہ یہ ہے کافر ہے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن ہمارے ڈر کی وجہ سے اس نے ہمیں سلام کیا انہوں نے پری ایمٹیو رائٹ رکھتے ہوئے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں پہ بھی قبضہ کر لیا اور نمجھ کے پاس پیش ہو گئے مجھے آز و بلا اس وقت پھر یہ یاد ناظر ہوئی تھی کہ یہ تم خود سے فتوا بازی آپ یہ نہ لگا لیں جو یہاں بولوی فتوا بازی کر رہے ہیں فلانا مسلمان نہیں فلانا کافر فلانا کافر اور یہ دیکھ لیں صاحبہ کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تمہیں کس نے تھارٹی دی ہوئی ہے کہ تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تم کو یہ تو مومنی ہی نہیں ہو فتوا ظاہر کے اوپر لگے گا بلکہ صحیح بخاری کے اندر سیدنا السامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کافر ایک جنگ کے دوران آمنے سامنے ہوئے اہم موقع پر کافر نے کہہ دیا میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا کہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں میں اس خالد کے اس عمل سے بری ہوں میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں تو اس کا دل چیز کے دیکھ لیا تھا کہ مومن نہیں ہوا زبان پر اعتماد کرو تو خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن مجھے تمنا ہوئی کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا میں آج ہی مسلمان ہوتا کم از کم میرے پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے بھائیو یہ صحابہ کو ڈانٹ پہ لائی جا رہی ہے ہم آپ کس کھاتے میں ہیں اور یہاں یہ مولوی کس کھاتے میں کسی مسلمان کے قتل کا فتوہ جاری کر دینا بولے راضابل تو اس کانٹیکٹ میں آد نازل ہوئی کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے اس کو مومن کے طور پر ٹریٹ کرو یہ نہ تو وہ ہے اور پری ایمٹیو رائٹ رکھتے ہو اس کو مار نہ دو تب تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو چاند بےڑ بکریوں کی خاطر تم نے اس کو قتل کر دیا فعند اللہ مغانی مکثیرا. اللہ کے پاس تو بہت زیادہ گنیمتے ہیں کثیر جو تمہیں دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں ابھی ایران فتح ہونا ہے روم نے بھی ججیا دینا ہے دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے بہت کچھ تمہیں ملے گا ابھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو کزال من قبل اللہ علیہ فتح <فَتَبَيَّنُوا> یہ ہے کانٹے کی بات اسی طرح تم بھی تو اس سے پہلے کافر تھے پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا تو خوب تحقیق کر لیا کرو ایسے نہ کہہ دیا کرو اپنا کافر ہے بھی تو پہلے یہی تھے اس سے ان واحدین کو بھی سبر سیکھنا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں فلانا بدتی فلانا مشرک فلانا گستا کے رسول تو پہلے خود بھی وہی کچھ ہوتے ہیں اور ادھر آ کے و سنت کے منج پہ آتے ہیں تو اب ان کو گوساروں سے نفرت ہو جاتی ہے نہیں ہم بھی پہلے وہی کچھ تھے میں نے خود بتایا میں بھی اکتیس سال تک بریلوی رہے بریلوی ملتا ہے کوئی دیوبندی کوئی ایل کوئی شی ایون کادیانی انسانیت کے ناطے پہ تو ہم محبت سے ان کو دعوت پیش کرتے ہیں نفرت نہیں سکھائے گی محبت کے ساتھ تو تم بھی تو پہلے وہی کچھ تھے تو یہ تعویل عام کے اعتبار سے آج کے مسلمانوں پہ بھی فٹ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے فتوا بازی نہ کریں ان اللہ حقا بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو